يا أيّهُ الذيينَ آمنُ التقُ الله حقَتُ قاتِه وَلاَا تثَُّ إِلا بَن ثمُم مُسلْمون يا أيّهَُّ خََّقُ رَبَّكُم ال الذي يخَلَككُم منِ الننفس واحلَ وَخْوَلَقَ منِنْهَا زَو جَل غَبَقَ منِنْهُما لِجالًا كَكثيرير واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسل له فقد قاس خوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفته ونفته بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناط إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحوي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون کہہ دیجئے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگوں بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ساری دنیا کی طرف وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو زندگی اور موت کا مالک ہے پس تم اللہ کے ساتھ ایمان لے آؤ اور اس کے رسول وہ جو ان پڑھ ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے کلمات پر ایمان لاتا ہے اس رسول پر ایمان لے آؤ وقت اور اس رسول کی اتباع کر لو اس کی پیروی کر لو لا اللہ تم تم ہدایت پا جاؤ کے سب کی ہندو سنا اللہ رب العالمین کی جاتے اکثر کے لیے بے شمار برود و سلام امام الملیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عراف کی آیت نمبر ایک سو انسٹھ اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے اللہ مالک الملک نے اس آئش کریمہ میں اپنے بندوں کو اپنے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے اور ساتھ بتلایا ہے کہ اس کی اتباع کرنے والا ہی ہدایت یافتہ اللہ کے ہاں شمار ہوگا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ بن جاؤں مجھے ہدایت کی دولت نصیب ہو جائے اللہ کے ہاں میں ہدایت والے لوگوں میں شمار کیا جاؤں تو طریقہ اللہ رب العالمین نے اس آج کریمہ کے اندر بتا دیا طریقہ یہ ہے وقت تبعو ہو کہ یہ جو میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ کی دین کی شریعت کی دعوت لے کر آیا ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ اس کی اتباع کر لو اس کے طریقے کو اپنا لو تم ہدایت پا جاؤ گے دنیا میں بھی ہدایت یافتہ رب العالمین کے ہاں بھی ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر تمہارا شمار ہو جائے گا طریقہ ہے محمد رسول کی اجتباع کرنا اور اگر استباہ نہ کی اگر اجتباح پیارے پیغمبر کی نہ کی اتباع کی اپنے امام کی اپنے مولوی کی اپنے پیر کی اپنے باپ دادے کی اپنے معاشرے کے اکثریت کی جو اکثریت کرتے ہیں اگر اس کی اجتباع کی تو نتیجہ کیا نکلے گا گمراہی نتیجہ کیا نکلے گا مرحی گمراہی مرحی اللہ, مرحی اللہ مرحی یہ میں نے نہیں کہا اللہ رب العالمین نے خود پرانی مجید مرحی مرحی مرحی کے اندر فرمایا مرحی مرحی مرحی اللہ اکبر دنیا کے انسانوں یاد رکھنا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا آپ آب کی ابتدا کو اختیار نہیں کرے گا زندگی میں فقر الد اللہ دلالم مدینہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ کھلا اینومیشن وان گمراہی کے راستے پر چل پڑا ہے وہ کھلا گمراہ ہے اگر ہم میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہیں تو <متصفح> <متصفح> اپنی بہادا کی پیروی کی بجائے اپنے مولویوں اماموں پیروں کے اقوال ان کے فتوا کی پیروی اتباع کی بجائے اپنے باپ دادے کے طور طریقوں کو اپنانے کی بجائے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہوگا جو پیارے پیغمبر نے کیا وہ ہم کریں گے تو ہم ہدایت والے بنیں گے ہم تمہر ہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے میرے بھائیو کسی مقصد کے لیے ہم اللہ کے فضل سے ان خطبات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے تاکہ ہم ہدایت یافتہ بن جائیں تاکہ ہم گمراہی سے اپنے آپ کو اپنے خاندانوں کو اپنے معاشروں کو گرما پڑھنے والوں کو سب کو گمراہی سے بچانے والے بن جائیں مستند اور ہر پہ کس کا طریقہ ہے میرا یا آپ کا, آب کا آب نہیں کسی مفتی شیخ الحدیث پیر آب آب امام آب کا آب نہیں صرف محمد الرسول اللہ صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بس پیارے پیغمبر جب نماز میں رکو جاتے تو ہم نے پچھلے جمعہ سنا تھا آپ رسل کے دین کرتے ہیں رکو جاتے ہوئے رف علی دین کرتے رقو سے اٹھتے ہوئے رف علی ایک عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ابو حریرا رضی اللہ کی حدیث مالک بن حویر رضی اللہ خانہ کی حدیث چند ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی بن عمر کی ایک مالک بن حویرس رضی اللہ کی روایت تھی اور ایک وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی اور میں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ چار روایتیں یا پانچ روایتیں ہی نہیں اس طرح کی دنیا میں متواتر روایات موجود ہیں متواتر جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً پچاس کے لگ بھگ صحابہ ہیں جو بیان کرتی ہیں امام الم کے دین والے امن والے اور ان حدیث کے اندر ہم نے یہ صلاحت سنی تھی کہ مدینے والے امام سید بند آدم جب نماز کو شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے تو امام المبریا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے یہ رکوع کے میں نے آپ کو کہا تھا جمعہ کے ان الفاظ کو ذہن میں رکھنا ہے یاد شاء اللہ کہ رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی امام کی بیان کرتے تھے اور یہ تقریباً بہت سے صحابہ بیان کرنے والے ہیں متواتر ہے یہ متبادل اس کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت امام الانبیاء کے امتی کہلانے والوں کی اکثریت پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ رب الدین نماز میں نہیں کرتے رب الدین نہیں کرتے بہت تھوڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا جو امام الانبیاء کی سنت پر عمل کرا ہے باقی اکثریت کرما پڑھنے والوں کی امام الانبیاء کے امتیوں کی امام الانبیاء سے محبت کے تارے کرنے والوں کی وہ اس سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے جس طرح میں نے پیارے پیگمبر کی احادیث کو آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی رقو جاتے رہ بھائی دین کرتے رقو سے اٹھتے رہ بل دین کرتے کیا پیارے پیغمبر کے ڈیڑھ لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام دنیا میں لیا جا سکتا ہے کوئی پیش کر سکتا ہے دنیا میں ایک صحابی کا نام میں دو کا نہیں مانگتا دو کا نہیں مانگتا ایک سیابی کا نام مانگتا ہوں جس صحابی نے یہ کہا ہو کہ امام المبیار رکو گئے لفظ رکو کے ہوں اور آپ نے رسولیہ دین نہیں کیا رکو سے اٹھایا مدینے والے امام نے اور رسولیہ دین نہیں کیا میں صرف ایک صحابی کا نام مسلمانوں سے مسلمانوں کی طریقے سے اپنے مساجد کے ممبروں محرابوں کے باعثوں سے ایک صحابی کا نام مانگتا ہوں صحیح سند کے ساتھ صحیح سند ہو یا حسن سند ہو حسن ہو ایک سیابی کا نام لے کر مجھے ایک روایت دکھا دی جائے کہ فلاں صحابی پلاں کتاب کے اندر حسن درجے کی یا صحیح درجے کی روایت ہے وہ بیان کرتا ہے کہ مدینے والے امام رکو گئے رکو کے رفت ہو اور رفای دین نہیں کیا اور سے سر اٹھایا اور رفائی دین نہیں کیا اگر ایک بھی روایت صحیح یا حسن پیش کر دے گا انشاءاللہ الرحمن اپنا استاد بھی مانوں گا اپنا استاد بھی تسلیم کروں گا ساری زندگی اس کے تون دھو بھی پیوں گا ان شاء اس کی عزت بھی کروں گا اور اس کی اس حدیث کو ساری دنیا میں پھیلانے کا اشانہ اس کے سامنے وعدہ بھی کرنا لیکن اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے احادیث کے ذخیرے میں سے اور میرے محترم بھائی اور یاد رکھنا بخاری شریف مسلم شریف بخاری مسلم کتاب اللہ کے بعد امت مسلمہ کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں یہ آپ سنتے رہتے ہیں بخاری مسلم میں کوئی ایک روایت دکھا دے میں اس کی سند کا بھی حوالہ نہیں مانگوں گا کیونکہ ان کی سندوں پر کوئی شامل نہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو کسی نے صحیح کہا یا حسن کہا ہے بخاری شریف یا مسلم شریف کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام مسلم رحمۃ اللہ, اللہ علیہ نے کتاب اللہ کے بعد مسلمانوں کی امت کی سب سے بہترین کتابوں کے اندر ایک روایت وہ ایسی جس میں رفلی دین رقو میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفلی دین کرنے سے منع کیا چلو منع بھی کیا نہیں مانتا میں کہتا ہوں اتنی دکھا دو یہ نہ دکھاؤ کہ منع کر دیا پیارے پیغمبر نے رکوع جاتے ہوئے رفلی دین کرنے سے اٹھنے سے. یہ دکھا دو پیارے پیغمبر نے نہیں کیا چلو ان شاء ذمہ داری سے کہتا ہوں نہیں کوئی عالم دنیا میں پیدا ہوا جو بخاری مسلم سے دو نہیں ایک روایت ایک روایت دکھا دے مجھے کہ پیارے پیغمبر رکو گئے اور رفائی جا نہیں کیا رکو اور رفا جا نہیں کیا ان الفاظ سے جو دکھا دے تب اللہ کی اس کو اپنا امام مان لوں ایک روایت چاہیے جبکہ میں بخاری مسلم سے پچھلی حدیثیں جو پانچ حدیثیں میں نے سنائی ہیں دونوں جو حدیث ہیں بخاری اور مسلم کے اندر دیشتر. اور اس کے مقابلے میں ایک حدیث مانتا ہوں چلو بخاری مسلم سے نہیں دکھا سکتے سیاستہ سے دکھا سیاح ستا سے نہیں دکھا سکتے دوسری مسلم امام احمد ہے سنن القبرا امام نسائی کی ہے سنن القبرا امام بہکی کی ہے امام دارا پتنی کی ہے بہت سی مصانیف دنیا کے اندر موجود ہیں کسی ایک حدیث کے ذخیرے کی کسی ایک کتاب سے میرے بھائی یاد کرنا الفاظ کو آپ نے لوگوں کو چراط مستقیم پر چلانا ہے نبی کے متبے بنانا ہے نبی کی اجتباع پر اجتباع میں لانا صرف میری اکیلے کی نہیں آپ سب کی ذمہ داری ہے انسانوں کو نبی کی اجتباع میں لا کر کھڑے کرنا ہم سب اس کے مقلس ہیں میں اس لیے آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے لوگوں کو گمراہی سے بچا کر گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ان کو ہدایت اور سراط مستقیم کی راہ پر چلانا یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اس لیے ان باتوں کو یاد کر ایک روایت مانتا ہوں ایک روایت اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں سب گواہ ہیں ایک روایت چاہیے دنیا کے حدیث کے ذخیرے میں سے جس کے اندر یہ لفظ موجود ہو کہ اللہ کے نبی رکو گے رف اور یہ دین نہیں کیا رکو سے سر اٹھایا والے ایک حدیث دہی یا حسر سرند کے ساتھ موجود ہو دو بھی حدیث نہیں مانتا انشاءاللہ ایسی حدیث سے ملے گی دلگے. اب موتی سی بات ہے میرے بھائیوں ایک طرف تو بخاری مسلم کے اندر ساری احادیثی رفت ادین کرنے کی اور دوسری طرف رکوع کے نام ہو اور رفتان نہ کرنے کی جیسے دنیا میں ایک بھی حدیث نہیں تو پھر اکثریت ہمارے لیے دلیل ہے یا محمد الرسول اللہ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے پھر اکثریت کی اتباع کرنے والا وہ ہدایت پر ہوگا یا گمراہی پر ہوگا اللہ اکبر آپ کہیں گے یہ حدیث بھی نہیں وہ تو بیسی حدیث پیش کرتے ہیں ہاں میرے بھائیوں جو پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی حدیثیں ان حدیثوں کی حقیقت میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بندہ وہ شبے میں نہ رہے دھوکے میں نہ رہے بالکل الحل بصیرت ہاتھ کو سمجھ کر جان کر اس کی راہ کو اختیار کرے کسی کو دھوکہ نہیں رہنا چاہیے کسی کو پردے کے اندر صبح کے اندر نہیں رہنا چاہیے بالکل کھلے کھلے میں. <متصرف> میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن احادیث کو رکوع کے رفل کے پر منع کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے ان احادیث کو وہ احادیث تین حالتوں سے خالی ہے وہ احادیث تین حالتوں سے خالی نہیں تین حالتیں ہیں ان کی ان شاء اللہ تینوں حالتوں کی ایک ایک دو دو مثالیں پیش کروں گا میں تین حالتوں سے وہ خالی نہیں پہلی حالت کیا ہے دو احادیث پیش کی جاتی ہیں رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الدین سے منع کرنے کی جن میں رکوع کا لفظ ہی موجود نہیں دنیا کے اندر رکوع کا لفظ ہی موجود نہیں اور ان احادیث کا رکوع کی رفع عدین کے ساتھ ذرا برابر تعلق ہی نہیں وہ ان میں رکوع والی رفع دین کا مسلا ہی نہیں ہے ان حادیس کو ادھر ادھر سے پکڑ کر جن کا رکو کے ساتھ وقت ہی نہیں رکو کے ساتھ تالو کی نہیں ان کے اندر رکو کا لبز تک موجود ہی نہیں ان حادیث کو پکڑ کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دیکھو رکو سے رسائی دین کے منع کی دلیلا گئی ان میں سے ایک حادیث میں آپ کو سناتا ہوں اچھا پہلے تینوں تینوں حدیثیں تین قسمیں سن لیں میں نے کہا تین قسمیں ایسی حدیثوں کی جو پیش کی جاتی ہیں پہلی قسم وہ ہے جن کے اندر نہ رقوع کا لفظ ہے نہ ان حدیثوں کا رقوع کے ساتھ کوئی واسطہ ہے نہ تعلق ہے نہ رقو کا مسئلہ ہے ان حدیثوں کے ان حدیثوں کو پکڑ کر رقو کی رفائی دہن کے خلاف دلیل بنا دیا جاتا ہے دوسری قسم ضعیف روایات کی ہے ضعیف روایات دوسری قسم کس کی ہے ضعیف روایات کی جو بل استف دنیا کے اب تر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ احادیث سندن بھی ضعیف ہیں متن بھی ذہیف ہیں نہ ان احادیث کی سند صحیح ہے نہ ان کا متن صحیح ہے وہ <سلام> احادیث رقو کا لفظ بھی نہیں ان میں ان میں بھی رقو کا لفظ نہیں ہے <سلام> وہ سندن بھی ضعیف ہیں متنم بھی ضعیف ہیں رقو والی رفا جان کا نام بھی نہیں ہے ان احادیث کو دلیل بنایا جاتا ہے دوسری قسم ان حادیس اور تیسری قسم محرف محرف احادیثی محرف کا کیا مطلب ہے جن حادیثوں کے اندر تحریف کر کے ان کو رفل کے نہ کرنے کی حدیث بنایا گیا ہے تحریف کر کے ان کے اندر ڈنڈی مار کے ان احادیثوں کو بدل کر تحریف کر کے جو کام دنیا میں دوران اور انجیل کے علماء یہودی اور عیسائی کرتے تھے اللہ کے اللہ کی وحی کی اللہ کی ان کتابوں کی تحریف کیا کرتے تھے پیارے پیغمبر کی صحیح احادیث کی تحریف کر کے ان کے اندر گڑبڑ کر کے ان کے اندر خیانت کر کے ان کو تبدیل کر کے وہ ربائی دین نہ کرنے کی دریلیں بنا لی یہ تین قسم کی احادیث ہیں چوتھی قسم کی کوئی حدیث آپ کو دنیا میں نہیں ملے گی جو نہ کرنے کی رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے ان تینوں قسموں کی ایک ایک دو دو مثالیں بھی میں نے کہا سب سے پہلی قسم اپنا حدیث کی ہے جن کا رکوع والی رف ادین کے ساتھ کوئی تعلق جن میں رقو کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں وہاں رکوع کے لفظ بھی موجود نہیں ہیں ان کو پکڑا اور رکوع کے خلاف جو ہے نا وہ رف ادین کے خلاف دلیل ان میں سے ایک حادیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے ouais. جس کے راوی ہیں جابر بن right. رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح مسلم کی حدیث یہ تو سکے بند پکی یقیناً سو فیصد صحیح <laughs> yes. <iatric> <linking Floyd> حدیث ان میں تو مسلمان شخص کر سکتے حدیث ہے صحیح مسلم سن لیجیے پہلے حدیث کے الفاظ سنیں پھر جہاں دھوکہ دہی کی گئی ہے انشاءاللہ میں اس کی نشاندہی کروں گا حدیث کے الفاظ ہیں جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو کتابوں میں لکھی جاتی ہے نا حدیث لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ الفاظ ہوتے ہیں اتنے کی لفظ لکھے جاتے ہیں کیا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ ہم پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم پر نکلے اور آپ نے کہا <تصفح> فقالا مالی ارا تم رافی عی تمہ ادنا چم سن اسلح <صلاح> کیا ہے میرے لیے <تصفح> <تصفح> میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے ہو جس طرح سرکش گھوڑے اپنی دموں کو اٹھاتے ہیں نماز میں سکونت اختیار کرو نماز میں کیا کرو سکون اختیار کرو ہاتھوں کو نہ اٹھایا کرو نماز میں سرکش گھوڑوں کے دموں کی طرح ہاتھوں کو مت اٹھایا کرو نماز میں سکون اختیار کیا کرو یہ حدیث ہے میرے بھائیوں جو رف اور یہ کے خلاف بطور دلیل بنائی جاتی ہے اور میں اللہ کے سے تم سے پہلے یہ بات کیا دینا چاہتا ہوں اس حدیث کے کسی ایک لفظ کا مانا تصویر اللہ کی نبی کے رقو جاتے ہوئے رفائی دہان کرو اللہ کے نبی کے رقو جاتے ہوئے میں کیا یا سے اٹھتے ہوئے رفا دہان نہ کرو یا پیارے پیغمبر نے رخو سے اٹھتے ہوئے کیا ایک لفظ کا مانا یہ نہ مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں مسئلہ ہے ہی نہیں الفاظ کیا ہیں حدیث کے مالی, مالی ارا تم راہی تم کیا مجھے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے گویا کہ یہ سرکش گوڑوں کی میں مکمل انشاء اللہ الرحمان پھر میں وضاحت کرتا پھر کہتے ہیں جابل من سمر رضی اللہ خراجا لینئین پھر پیارے پیغمبر ہم پر نکلے فراہانہ آپ نے ہمیں حلقوں میں جماعتوں میں گروہوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا ہلکوں کے اندر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا مالی اور کیا مجھے میں تمہیں دیکھتا ہوں تم گروہوں میں ٹولوں میں بن بن کر پارٹیاں گروہ بن کر بیٹھے ہوئے ہو کہتے ہیں جابر بن سبر رضی اللہ سما خراجہ علینہ آپ ایک مرتبہ ہم پر نکلے آپ نے نکل کر فرمایا اللہ تصویر ملائے کا تو میرے صحابہ تم اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے نماز کی کیوں نہیں اس طرح سفید بناتے یہ پیارے پیغمبر ہم پر نکلے وہی حدیث کے اگلے الفاظ سنا رہا جو بیان نہیں کی جاتی عام طور پر آپ کہتے ہیں جابر بن سمرہ نکلے امام المبیا آپ نے ہم سے کہا تم <سفن> طرح کیوں بناتے جس طرح فرشتے رب العالمین کے یہاں سفید بناتے ہیں تو بنا بنا کہتے ہیں, ہیں؟ یا رسول اللہ کا تو ہم نے کہا اللہ کے رسول فرشتے اللہ کے یہاں سفید کس طرح بناتے ہیں ان کی سفید بنانے کا انداز طریقہ کیا ہے تو فرمایا جو نے فرمایا سکو پل او والا یا وہ پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور چونا گچ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مل کر کھڑے ہوتے سونا گچ یہ تراس ساؤ کا معنی ہوتا ہے اینٹ کے ساتھ ایند جوڑتے ہیں نا دیوار بنانے کے لیے بیچ میں لگا دیتے ہیں کیا سیمت اینٹیں مضبوط ہو جائیں دیوار پختہ پکی ہو جائے جس طرح اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑی جاتی ہے سیمرے لگا کر اس کو کہتے ہیں زبان کے وہ یہ تراس ساؤ نا اس طرح وہ مل کر کھڑے ہوتے رشتے اس طرح مل کر کھڑے ہوتے ہیں پہلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں پہلی صف میں خلل ہو تو دوسری صف بناتے دوسری صف میں کھڑے نہیں ہوتے پہلے پہلی صفیں پوری ہو جائے جگہ باقی نہ بچے تو پھر پیچھے جا کے صف بناتے ورنہ پیچھے صف نہیں بناتے جب اگلی جگہ اگلی سب کے اندر جگہ موجود ہو اور اگلی صفوں میں کھڑے کیسے ہوتے ہیں ایک ایک چپے کا فاصلہ چھوڑ کر چار چار انگلیاں چھوڑ کر کیسے کھڑے ہوتے ہیں سونا مل کر جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہے حدیث صحیح مسلم کی اس الفاظ میرے بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے اور یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پرانے مجید پرانے مجید کا کچھ حصہ مجمل ہے اور دوسری جگہ پر قرآن مجید کے اندر یہ اس کی تفصیل اور تفریح موجود قرآن بعض حصہ قرآن کا بعض کی تفصیل کرتا ہے بعض کی تشریح کرتا ہے بعض قرآن کی آیات دوسری قرآن کی آیات کی کیا ہوتی ہے تشریح تفصیل تفصیل کسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی بعض بعد کی کیا کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں وہ تفصیل ہوتی ہیں تجری شرح ہوتی ہیں دوسری, دوسری حدیث یہ حدیث, جی حدیث صحیح مسلم میں 120 بز نمبر ہے صحیح مسلم میں اس حدیث کا نمبر کیا ہے 120 جو میں نے آپ کے سامنے پڑی اور اس کے آگے 121 نمبر حدیث ہے اس کے اندر 120 نمبر حدیث کی شرح موجود ہے 120 نمبر حدیث کی کیا موجود ہے موجود ہے اور وضاحت کس نے کی ہے کسی اور نے نہیں جابر بن سمرا رضی اللہ کسی کی روایت روایت ہے الفاظ کیا ہے سننا ذرا الفاظ کہتے ہیں ہم تھے صحابہ کرام جب اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھتے السلام علیکم ہم کہتے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ جب ہم امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کیا کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وہ اشارہ بے, بے للچان بہر اور انہوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دونوں جانبوں کی طرف اشارہ کیا کیسے اشارہ کیا جب دائیں طرف سلام چلا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ ادھر والا ہاتھ ادھر مارا سلام کے وقت ادھر والا ہاتھ ادھر مارا سلام کے جاب بر سمرا رضی اللہ عنہ اس سے متصل آگے والی حدیث بغیر فاصلے کے وہ چڑا کر رہی ہے اس اوپر والے الفاظ کی وضاحت کر رہی ہے کہ وہ پیارے پیغمبر نے گھوڑوں کی دھولوں کی طرح پوچھتے ہوئے ہاتھ کی حالت میں کب دیکھے تھے جس سے پیارے پیغمبر نے ان کو بنا کیا کہتے ہیں ہم مزید. امام الانبیاء کے ساتھ جب نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیکم و رحمت اللہ اور دائیں ہاتھ دائیں طرف مارتے اور بایاں ہاتھ بائیں طرف سلام کہتے ہوئے ہیں فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ شریف کی رفاظ نہ رہا ہوں امام الانبیاء نے کہا علامہ مونب عید کو تم کیوں اپنے ہاتھوں کے اشارے کیوں کرتے ہو اس طرح جس طرح گھوڑے سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں تم اپنے بھول ہاتھوں کو ایسے کیوں ہلاتے ہو انما یکسی احداکم تم میں سے ایک کو اتنا, بھولو بھولو اتنا ہی کافی ہے این یدہا یدہو اللہ فاقے دہی کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی رہان پر رکھے تمہارے لیے تم میں سے کسی ایک کو اتنا کافی ہے یہ ہاتھ کہاں رکھے اپنا اپنی ران پر رکھے منشی مارے ہی طرف اور بائیں طرف ہاتھ کہاں رہے اس کے ہاتھ رہے اس کے بٹروں پر اپنے اپنی ران پر اس سے آگے والی حدیث تیسرے نمبر پر ایسے حدیب جو ہے وہ بھی اس کی وضاحت کر رہی ہے اس کے اندر الفاظ امام المبیا نے فرمایا احاطم پر یل تو فرق صاحب ولا یومیلے ہی وہ میرے صحابہ جب تم میں سے کوئی نماز میں سلام کرے تو اپنا اپنا چیرا دہی طرف پھیرے چیرا بہت اپنے ہاتھ کا اشارہ اپنے ہاتھ کا اشارہ نہ کرے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر جادر رضی اللہ سے آگے والی دی. تو میرے بھائیوں ان عدیشوں سے کیا پتا چلا کہ یہ مسئلہ کون سا ہے رضوان اللہ علیہ میں سے کچھ لوگ انہوں نے یہ شروع کر دیا تھا جب دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ ساتھ ہاتھ بھی مارتے یہ تو پیارے پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں امام المبیا نے کیا ہی نہیں تھا امام المبیا نے سکھایا ہی نہیں تھا پتہ نہیں کہاں سے آ تھا لوگوں میں یہ عمل دیکھ کر امام المبیا نے کہا الہباد اور میرے کے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے نماز کا سلام وقت تمہارے ہاتھ تمہاری رانوں پر رہے اور صرف چہرہ کا علیکم اور چہرہ بائی طرف جائے اور کہو السلام علیکم, علیکم ہاتھ کا اشارہ نہ کرو اب اب تھوڑا سا غور کرنا حدیث کہاں کی تھی اور لگائے ہو اٹھا کر کہاں نہیں ہے جبکہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم شریف میں ایک نہیں دو نہیں میرے بھائیوں بالکل صحیح سرف کے ساتھ موجود ہیں کہ پیارے پیغمبر نماز شروع کرتے وقت بھی رفل کی دین کرتے رقو جاتے وقت بھی رفل کی کرتے رقو سے سر اٹھاتے وقت بھی رفل دین کرتے،, کرتے اور ادھر ایک تو رقو کا لفظ نہیں دوسرا یہ بات کس کی ہے سلام کی اور سلام میں رفائی دین کرتے تھے ایسے اور ایسے کرتے تھے پیارے پیغمبر نے سے کیا کر دیا بنا کر دی ہے، روک منعے پہلی بات تو یہ یاد اور کسی طرح کی روایت کسی طرح کی روایت جس طرح, طرح کی میں نے دو روایتیں سامرا کی اس روایت سے آگے والی آپ کے سامنے پیش کی ہیں جنہیں افاظ کے ساتھ روایت ہے مسلم امام احمد کی اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں چانہ خون سے تینوں روایتوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے والی تینوں میں تو اس بات کی دلیل ہے دل. کہ یہ اس پہلی روایت کی ہی کیا ہے تفصیل ہے یہ ایک واقعہ ہے اس میں سے آگے والی بھی ہے اس سے آگے والے بھی ہیں اور جو مسلم امام احمد کے اندر لفظ ہے اس کے اندر بھی یہی لفظ موجود ہے ایک بات تو یہ یاد رکھے دوسری بات میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مسلمہ تمام محدے تمام محدے سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث تشہد کے مسئلے کے ساتھ متعلق ہے رسی کے مسئلے کے ساتھ اس حدیث کا تعلق نماز میں کس جگہ کے ساتھ ہے تشہد کے ساتھ کس نے کہا دنیا کے بڑے بڑے مسلمہ تمام آئمہ محبت اس بات پر متفق متفق اس بات پر اگر میں جنہوں نے جن آئمہ نے احادیث کی کتابوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے اگر میں نے اگر میں ان کے نام لینا چاہوں اور انہوں نے جو اس حدیث پر باب باندھا ہے وہ باب آپ کو سنانا چاہوں تو بڑا وقت درکار ہے سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث کا تعلق سلام کے مسئلے کے ساتھ تشہد کے مسئلے کے ساتھ رقو کے مسئلے کے ساتھ ان میں سے دو تین محدثین کا میں صرف سنا دیتا ہوں آپ کو. مسلم شریف کی شرح کرنے والے امام نبوی رحمۃ اللہ رہے ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی تبدیل کی ہے امامِ مسلم رحمت اللہ نے کو جمع کر دیا تھا باب اوپر نہیں باندھے امامِ مسلم رحمۃ اللہ نے تبویر کی ہے مسلم کے سکون سے رف یہاں اس حدیث کو ذکر کرنے کے اوپر سے کون سا باب آیا یہ باب ہے نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کے حکم دینے کا اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے اور سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کرنے کا بات سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے سے منع کرنے امام ابو دابود رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی سمن ابو دابود کے اندر اس حدیثی حدیث پر باب یہ باندھا ہے باب المرام فصلا باب المر بسلام پھر صلاحے باب ہے نماز میں سلام کے معاملے کا سلام کے امر کا سلام کے اندر اسی طرح اس پر امام ابو دابو کے علاوہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتاب الام اس کے اندر باب باندھا ہے باب السلام باب ہے نماز کے اندر کیا کرنے کا سلام پھیرنے کا اور اسی طرح امام امام امام امام شرح معان الاثار کے اندر یہ امام تحابی حنفی بزرگ ہیں حنفی مسلمہ بزرگ کے بہت بڑے امام ہیں شرع معانی الاثار انہوں نے حدیث کی کتاب جمع کی ہے امام صحابی رحمت اللہ حنفی بزرگ نے کیا باب باندھا ہے وہ کہتے ہیں لفاظ کہتے ہیں منول اشارہ سے بابو کراہ کرایا کر سلام پھیرتے وقت ہاتھ کا اشارہ کرنے کے منع ہونے کا باب سلام پھیرتے وقت ہاتھ کے اشارے کا منع ہونے کا باب اور علامہ متقی الحنفی ان کی کتاب ہے کنز المال کنز المال حدیث کا ذخیرہ ہے حنفی بزرگ ہیں انہوں نے اس حدیث پر باب کیا باندھا ہے یہ حدیث کا تعلق کس کے ساتھ جوڑا ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں کہتے ہیں من والے اشارہ سے وقت السلام سلام کے وقت ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع کا باب یہ دو بڑے بڑے حنفی بزرگ ہیں جن کے حنفی ہونے کا کوئی شرط انکار نہیں کر سکتا اللہ کے شرح تہاری میں اور کنزل المال علامہ متقی حنفی کی کتاب کے اندر انہوں نے اس سے یہ اور دنیا کے تمام حد میں نے کہا اس بات پر متفق ہے کہ اس حدیث کا تعلق تشاعت کے ساتھ اور سلام کے مشرے کے ساتھ ہے اس کو رقو پر لگانا وہ حدیث کے اندر خیانت ہے خیانت وہ پیارے پیغمبر کی حدیث کو ماننا نہیں امام لیا کی حدیث کا کیا کرنا ہے انکار کرنا ہے حدیث پر ظلم ہے ظلم اس دور کے ایک بڑے معروف عالم ہیں دنیا جانتی ہے ان کو مولانا تقی عثمانی شاید آپ نے کبھی نام سنا ہو یہ میزان بینک اور یہ اس طرح کے ادارے چلانے والے وہ بانی ہیں میزان بینک پر. مولانا تقی عثمانی یہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں یہ بے نظیر کے پچھلے دور میں نا جو آخری بے نظیر کا دور تھا اس دور میں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے اور دار العلوم کرنگی اس کے وہ محتم علا ہیں سربراہ ہیں دار العلوم کرنگی کے وہ مولانا جو شفیع مفتی شفی ان کے لختے جگر ہیں وہ سب سے پہلے ان کے بانی تھے دار العلوم کرنگی کے ان کے بیٹے ہیں سب سے بڑے سربراہ ہیں جسٹس رہے ہیں اور بڑی کتابوں کے مصنف ہیں مشہور ہیں دنیا میں سکی، سکی، سکی، سکی، سکی، اتمند. اتمند. ان کی کتاب ہے درختیا موجود ہے میرے پاس وہ کتاب درخے ترمدی آپ کو بازار میں, بھی بزار میں بھی وہ کہتے ہیں <سلام> کہ اس حدیث کو رکو سے رکو جاتے ہوئے ربر کے دین کے منع کرنے پر رقو سے اٹھتے ہوئے ربردین کے منع کرنے پر اس حدیث کو لگانا یہ حدیث کے ساتھ سلب ہے یہ حدیث پر جاتی ہے اس حدیث کا رقو کے تاندو کی کوئی نہیں بات صحیح کوئی بات صحیح <سلام> چلو ہماری بات نہیں مانتا کوئی کم از کم اپنے بزرگوں کی بات تو ماننے چاہیے وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا تعلق والی دین کے ساتھ ہے ہے نہیں اس کا تعلق دین کے ساتھ وہ پیارے پیغمبر نے دکھائی نہیں منع کیا امام النبی اور پھر میرے بھائیوں غور کرنا تھوڑا سا غور کرنا اللہ اکبر اگر یہ حدیث نماز میں رفع الیدین کے منع کی کیا ہے دلیل ہے اس طرح ہمارے ہنسی بھائی سب سے بڑی پکی سکے بند سب سے موتبر اس سے اونچے درجے کی دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے ہرفی بھائیوں کے پاس یہ سب سے پکی سب سے بڑی سب سے عمدہ سب سے اعلیٰ سب سے ایک نمبر دلیل ہے یہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں اس دلیل کی حیثیت آپ سنگیت یہ ہے اس حدیث میں عموم ہے نا عام ہے یہ حدیث رف دین کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سرکش گھوڑوں کے کمے ہلانے کے ساتھ مفتش بھی دیا تو اس کا مطلب ہے پھر رفا دین کرنی کرنی نہیں چاہیے تو یہ رفول دین نماز شروع کرتے وقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بھی تو سرکش گھوڑوں کے دموں کو ہلانے والی بات ہے یہ کیوں کرتے ہیں بتر کے اندر جب تیسری رکعت میں وہ کنوچے بتر پڑھنے کے لیے شروع ہوتے ہیں تو رفا دین کر کے ہاتھ باندھتے یا نہیں باندھتے وہاں کیوں باندھتے ہیں وہاں کیوں لوبل ڈین کرتے ہیں وہاں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز نماز شروع کرتے وقت سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ بلانے جائز ہے عیدین کی تصویروں میں عیدین کی تصویروں میں پہلی رقد میں بھی دوسری رقد میں بھی جو تین تین تکبیریں بنائی ہوئی ہیں ان تکبیروں میں بھی ہر فی رفین کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہاں گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ مارنے جائز ہے اگر یہ حدیث منا کی دلیل آ گئی تو بتر میں رفائی دین کہاں سے ہو گیا, گیا, گیا. بتر سے پہلے عید کی رختوں میں نماز کی دین کی تقویروں میں رفعی دین کے جواز کی دلیل کیا بنی نماز کے شروع میں چون رفاع دین ہو گیا یہ تو سرکش گھروں کے دونوں کی طرح ہاتھ مارنا پھر ساری رفائی دین نماز کے شروع میں بھی بتر کی تیسری رکھت میں بھی اور جناب, جناب عید, عید کے اندر بھی ساری کیا ہو جانی چاہیے اس حدیث پر عمل کرنے کا تقاضا اگر اس حدیث کا مطلب یہی ہے تو عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہنسی بطر کی رفائی دہان بھی مت کرے آج کے بعد یہ رفی کی تکبیر کہتے ہوئے عیدوں میں بھی رفای دان چھوڑ دیں اور نماز کے شروع میں بھی رفی جان کیا کر دیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ سرکش کروں کی دونوں کی طرح ہاتھ مارنا لیکن اگر ہمارے یہ بھائی اس کا ثبوت ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر نکالیں گے کہیں گے اس بیچے سب سے ہوتا ہے حالانکہ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے پروردگار کی یہ سنوتے بتر سے پہلے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں سنوتے وطر سے پہلے رفائی دان کر کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں یہ کسی صحیح سنت تو دور کی بات ہے کسی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں کر رہے پیدمبر زندگی میں ایک دن بھی وہ جائز ہو گیا کے باوجود وہ سنت بن گئی وہ ضروری ہو گئی اور جو بخاری اور مسلم کی متواز روایات ہیں کہ پیارے پیغمبر رقو جاتے رخو سے یہ عجیب اور پھر عزیز بھائیو یہ بھی بات یاد رکھیں یہ والی حدیث میں نے پہلے کہا ہے اس حدیث میں رکوع کا لفظ ہے موجود رکوع والے لفظ نہیں رکوع کا مسئلہ ہی نہیں, کا ہی نہیں ہے。اس کا رکوع کے ساتھ تعلق, تعلق, تعلق ہی نہیں ہے جبکہ اس کے جب جو مد مقابل احادیث ہیں بخاری مسلم کی ان کے اندر رکوع کا ذکر سراحت کے ساتھ موجود ہے یہ رفع دین نہ کرنے والی کم از کم مجمل بنے گی مجمل اور وہ بنے گی مفسر اور یہ اصول ہے یہ اصول ہے مسلمہ ہنفی بھی اس اصول کا انکار نہیں کر سکتے نور الانوار کے اندر لکھا ہوا ہے نور الانوار اور کس کا لکھا ہوا ہے اصول جو حنفیوں کے ایک بہت بڑے متاثر بزرگ گزرے ہیں علامہ کرکی علامہ کرکی عرفی پتہ کتنے متاثر تھے انہوں نے اصول بنایا ہے اصول کرخی کے اندر لکھا ہوا ہے اصول اگر یہ اصول نہ بنایا ہو تو میری وہ سزا جو چور کی سزا ہے لینے کے لیے تیار ہو یہ ان کا اصول ہے علامہ کرخی اصول کرخی کے اندر لکھتے ہیں ان لو آیت ان اور حدیث تو امام اول اور منسوخ ہر آیت یہ حدیث جو ہمارے مذہب کے خلاف آئے اس کی تعویل کی جائے گی یا اس کو منسوخ قرار دیا جائے گا اس کو مانا نہیں جائے گا نہ حدیث مانی جائے گی نہ آیت مانی جائے گی یا اس کی طویل کر کے اس کا اپنی منمانی مسوم نکلیں گے اگر مفہوم نہ نکلا اپنی مرضی کا پھر اس کو کہہ دیں گے یہ آئے تو حدیث کیا ہو گئی منسوخ ہو گئی تو آئے تو حدیث نہیں چل سکتی جو ہمارے مذہب کے خلاف ہے وہ نہیں چل سکتی یہ اصول رسم اللہ کی یہ اصول بنایا ہے اس اصول بنانے والے بزرگ علامہ کرکی کا یہ اصول مسلمہ ہے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے نور الانوار کے اندر کیا کہتے ہیں المجملو المجم لو یکی المفصر جو مجمل ہے مفسر کی بنا پر اس کو چھوڑا جائے گا مفسر پر عمل ہوگا اور وہ بخاری مسلم کی یہ مفسر ہیں ہے رفا رکوع کے جاتے وقت اٹھتے وقت ذکر ہے ان میں ہے متواتر حادیث ہیں اور یہ یہ اس میں رکوع کا لفظ بھی نہیں مسئلہ بھی کوئی نہیں رکوع والا یہ حدیث کم از کم اگر مان بھی لیں رکو والی تو مجمل بنتی ہے اس مجمل حدیث اور مفسر حدیثوں کے درمیان جائے تو ہم بھی مانتے ہیں مفسر کو مانا جائے گا مجمل کو یہ دلی نہیں بن سکتی سر اور پھر اگر چند منٹ کے لیے ہم مان لیں چند منٹ کے لیے مان لیں فرض محال کہ یہ حدیث مسلم شریف کی رقو والی رفا دین کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے سلام والی ہے راحت آ ہے لیکن اس کا ہاتھوں رکوع رکوع جاتے وقت بھی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے سلام میں اٹھاتے تھے تو رکوع جاتے وقت رکوع سے رکوتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں چند منٹ کے لیے مان لیں اس کا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ یہ رف و دین کرنے والا عمل ایک کبھی کبھی یہی سبت ہوگا نا سرکش گڑوں کی دونوں کی طرح ہاتھ مارنے اچھا فیل ہے یا برا فیل ہے کبھی فیل ہے اور قسم اللہ کی ایک مسلمان ایک ممتی امام لمبیا کا وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی سے کبھی فیل کبھی زندگی میں سرزد ہوا مسلمان کے سوچ بھی اللہ کے نبی سے کبھی فیل سرزد ہو سکتا اور یہ رکو جاتے ہوئے رفل کی دانس کرنا رکو سے اٹھتے ہوئے رفل کے کرنا ایک نہیں دو نہیں مطما صرف جس کا جس کا ثابت ہونا روزے روشن کی طرح امت مسلمہ دنیا کے خیر خیرون کے اندر واضح ہو چکا ہے یہ ثابت ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا نعوذ باللہ پیارے پیغمبر بھی کچھ دیر اس گندے فیل کو اختیار کیے رکھے یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے یا پیارے پیغمبر کا احترام ہے یہ تو پیارے پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں اور پھر ایک اور انداز سے دیکھیں امام الانبیاء محمد رسول وسلم نے نماز میں ہاتھ اٹھانے کو تجویز دی ہے کس کے ساتھ سرکس گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ گھوڑے کی دمیں دو نہیں ہوتی گھوڑے کی دم کتنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے آپ ماشاء اللہ کافی بھائی بیٹھے ہو کبھی کسی ایک نے گوڑے کی دمیں دو نہیں ہوتی ایک دم ہوتی ہے گھوڑے کی اور ہاتھ کتنے اٹھتے ہیں رقو میں دو ان دو اٹھنے والے ہاتھوں کو گھوڑے کی دم سے تسبیح دینا یہ تشبیح کے قوانین کے مطابق تشبیح ہی غلط ہے یہ تشبیح ہی کیا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے ان ہاتھوں کو رکو جاتے وقت رقو سے اٹھتے وقت یہ تصویر دی ہے گھوڑے کی دموں سے تو اس کا نتیجہ نوز و یہ نکلے گا کہ پیارے پیغمبر کو عربی کا بھی نہیں پتا تھا عربی آتی نہیں تھی تصویر غلط دیتے تھا. کیا ممکن ہے یہ کہ امام المبیا کو عربی نہ آتی ہو اور ہم زیادہ عربی دان بن گئے پیارے پیغمبر سے امام المبیا کو اللہ کے نبی کو سمجھ نہیں آئی کہ دو دموں کو دو ہاتھوں کو ایک دم سے تسبیر دینا غلط ہے اور سرکش گھوڑا وہ ایسے دم نہیں مارتا ایسے مارتا ہے کبھی دیکھیں آپ جس نے گھوڑے رکھے ہیں ان کے پاس جب سرکش ہوتا ہے تو دم کیسے مارتا ہے یہ دم سے مشابت بنتی ہے ایک ہاتھ ادھر مارا دوسرا ہاتھ ادھر مارا یہ دم سے مشابت ہے ایک مرتبہ ادھر ایک مرتبہ یہ دو ہاتھ دم سے مشابت ہی نہیں بنتی اس لیے یہ حدیث ہے سامنے رکھ کر کہنا بھائی یہ رفائی دین منسوخ ہو گئی تو اللہ کی یہ دھوکہ ہے پراڑھ ہے خیانت ہے دُلن ہے محمد الرسول اللہ وسلم کی حدیث پر یہ یہ دلیل نہیں ہے کوئی یہ دلیل نہیں ہے ایک دلیل جو پیش کی جاتی ہے یہ ایک حدیث ہے دوسری دلیل میں نے کہا جو ضعیف حدیث ہے ایک مثال پہلے کی میں نے تین قسم کی سنائی تھی نا ایک قسم کی وہ حدیثیں ہیں جن کا رکوع کے ساتھ تعلق ہی نہیں تعلق ان کو اٹھا کر رقو کی رفا دین منسوخ کرنے اور ان کو منع کرنے کی دلیل بنا لی دھوکے سے فرار اس کی ایک مثال بھی ہے اور بھی مثالیں ہیں دوسری کی مثال ایک لے لیں دوسری کی مثال یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کو ضعیف حدیثوں کو ان میں رکوع کا لفظ بھی نہیں ہے رقوع کا لفظ بھی موجود نہیں ہے ان کو دلیل بنا لی ہے نہ کرنے ان میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں بڑی مشہور ہے اس مسلم کی حدیث کے بعد سب سے بڑا سرمایہ سب سے پکیت کے بعد ہماری اس حنفی بھائیوں کے پاس جو اس سے جس سے بڑی دلیل ہے ہی کوئی نہیں جابر بن سمرا کی روایت کے علاوہ وہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث وہ حدیث ترنجی میں بھی ہے وہ حدیث ابو دابود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے اس حدیث کے الفاظ ذرا سن لینا پھر میں اس کی حدیث کی حقیقت آپ کے سامنے کھولوں گا انجام. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں القما اور القما سے بیان کرتے ہیں عبد الرحمان بن اسود عبد الرحمان بن اسود کا شگرد ہے آسم بن قلیب آسم بن قلیب کا شگرد ہے سفیان سوری سفیان سوری یہ سند ہے اس کی اس روایت کی سند کا دار و مدار سفیان سوری پر ہے اور سفیان سوری اس روایت کو بیان کرتا ہے کس سے آسم بن قلع سے آسم بن قلب بیان کرتے ہیں عبد الرحمان بن اسود سے عبد الرحمان بن اسود بیان کرتے ہیں الکما سے اور الکما بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے غور کرنا میرے بھائیوں کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اصلی بیکم صلاح رسول اللہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں میں اللہ کے نبی والی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تمہیں اللہ پھر انہوں نے ان کو نماز پڑھائی فلاں دئی ہے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا الا فی المراتن مگر پہلی مرتبہ پر الا فی اول مراتن مگر پہلی مرتبہ میں ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا فلم یرفا یہدئی ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا میں تمہیں اللہ کے نبی کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں پھر انہوں نے نماز پڑھی فلم یرفا یدعی ہے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا اللہ فی اول مردات مگر کس میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ ہیں حدیث یہ حدیث ترنجی میں بھی ہے ابو ابود میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اور میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے میرے بھائیوں یہ حدیث سندن بھی ضعیف ہے متن بھی ضعیف اس کی سند بھی صحیح نہیں اس کا متن بھی صحیح نہیں دونوں طرح کرنا اس کو امام عبد اللہ بن مبارک مبارک مبارک مبارک امام المحدثین گزرے ہیں عبد بن مبارک رحمۃ اللہ ہی جدر انہوں نے کہا کہ حدیث ابن مسعود نے لم عبداللہ بن مسعود والی حدیث ثابت <سؤال> نہیں ہوئی امام ترمدی نے یہ قول ان کا اپنی سنن ترمدی کے اندر اس حدیث کو درج کرنے کے بعد لکھ امام ابو دابود رحمت اللہ علیہ سنن ابو دابود کے اندر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں یہ حدیث مختصر ہے لمبی حدیث سے اور وہ ان الفاظ میں ثابت نہیں ہے صحیح نہیں ہے جو لفاظ یہاں پر موجود ہیں ہمارے پاس پہنچے وہ الفاظ میں سابت نہیں ہیں حدیث اس حدیث کو امام شافی نے ضعیف قرار دیا احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا امام ابو حاتم راضی نے ضعیف قرار دیا اکیس محدثین کے میرے پاس حوالے موجود ہیں اکیس دنیا کے مسلمہ اکیس اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں اکیس بڑے بڑے درا تبیل کے امام بڑے بڑے محدث اکیس کے حوالے اللہ کی قسم آپ کو دکھا سکتا ہوں سب کہتے ہیں کہ یہ حدیث پائے ثبوت کو پہنچتی یہ حدیث ثابت ہی نہیں دلہ مسود اللہ عنہ، اکیس محدود چھوٹے موٹے نہیں آج کے دور کے نہیں کس دور کے تابعین سبا تابعین کے دور کے تابعین سبا تابعین کے دور کے بڑے بڑے محدث محدے محدثین کے اقوال ان کے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے موجود ہیں اللہ کی قسم سب کہتے ہیں <سؤال> عبداللہ بن مسعود والی یہ حدیث ثابت ہے سندر بھی ضعیف ہے متن بھی اس کی سنن کے اندر زور کیا ہے سنند کے اندر جو ہے کہ اس میں راوی ہے سفیاان سوری جو بیان کرتے ہیں کس سے آسم بن آسم بن کلیر سے اور سفیان سوری بل اتفاق مدلس راوی ہے کون سا راوی ہے مدلس مدلس اور آن سے بیان کرتا ہے اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں ساری دنیا کے لوگ شافی مالکی ہمبلی سب متفق ہیں کہ مدلس راوی کی روایت جب وہ آن کے ساتھ بیان کرے تو زئیس ہوتی ہے وہ روایت صحیح نہیں سفیان سوری اس روایت کو ان سے بیان کرتے ہیں انآ بنے کلب یہ مدلس ہیں اور مدلس جب ان سے روایت کرے تو اس کی روایت صحیح نہیں ہوتی دل کے نہیں بچی ہے یہ اس کی جتنی بھی سرحدیں ہیں ان کا دارومدار سفیان پر ہے اور سفیان سفیاان انآسم بنے کلب بیان کرتا ہے کہیں کسی جگہ پر سما کی تصریح موجود نہیں کہ سفیان کہتا ہو میں نے آسم بن کلب سے سنا یہ آسم بن کلب نے فرمایا یہ نہیں کیا کہتا ہے انآ بنے کلب تو جب عمر کے ساتھ کوئی بھی مدلس راوی روایت کرتا ہے سوری دنیا کے محدثین محدود اس بات پر متفق ہیں کہ وہ روایت کیا ہوتی ہے یہ تو اس کی سنت کے اندر ذوق ہے اس کے متن کے اندر ذوق کیا ہے متن بھی اس کا صحیح نہیں ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود والی پڑھی ہے سرمزی ابو دعود اور نسائی کے حوالے سے متن کے اندر ذوق میں اپنی الفاظ میں بیان نہیں کرتا سن لو امام ابو ہاسم الراضی ان کی کتاب ہے کے اندر ان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں امام ابو ہاتم الرازی تیسری صدی ہجری کے مصنفین تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں ان کے الفاظ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہادہ خطا ان ہادہ خطا ان یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیوں یوکالو سوریو کہتے ہیں کہ سپیان سوری کو اس حدیث کے بیان کرنے میں وہم ہو گیا فقت رواہ و جماعت ان ان ان اس کو آسم سے بیان کرنے والا اکیلا سفیان سوری نہیں سفیان سوری کے ساتھیوں کی ایک جماعت ہے جو اس کو اس روایت کو کس سے بیان کرتی ہے آسم سے سفیا سوری کیسے بیان کرتے ہیں آسم سے اسی روایت کو آسم سے بیان کرنے والے سفیان کے علاوہ ایک محدثین کی جماعت ہے سب کے سب سفیان سوری کے ساتھی ہیں آسم بن قدیت کے شاگرد ہیں آسند سے سفیان سوری نے بھی بیان کیا اور ایک سفیات سوری کے شاگردوں کی بہت بڑی آسندین کلیر کے شاگردوں سفیان, سفیان سوری کے کلاس فیلوز کی ایک بہت بڑی جماعت نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے آسندین کلیر سے جس سے بیان کیا ہے سفیاان سوری نے اسی سے بیان کیا ہے دوسری ایک جماعت, جماعت نے کہتے ہیں وہ کالو کلو اور سب کے سب نے کہا ان نبی جو سب کی روایت ہے نا آتھم سے یہ روایت جو ستیان ستان کے علاوہ ایک جماعت محدثین کی ایک جماعت سلطان سوری کے کلاس فیلوز کی ایک جماعت نے جو روایت کی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں قالو کلو سب کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو شروع کیا پرفا یہ آپ نے رف الدین کیا آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا سما راکا پھر رکو کیا پتب بقا پتب بقا پتب بقا بالا ہما بینا رقباتی میں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر ہاتھوں میں تصویر دی اس طرح تصویر دی اور رکو جا کر ان دونوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا یہ گٹنوں کے گھٹنوں د... کے اوپر ہم ہاتھ رکھتے ہیں نا رقو میں انہوں نے تصویر دے کر اس طرح ہاتھوں میں ہاتھوں میں انگلیاں ڈال کر کہاں رکھ لیا اس کو گٹنوں کے درمیان میں حدیث یہ ہے آسم بن قلب کے سارے شاگرد آسم بن قلع سے روایت کرنے والے سب سفیاان سوری کے ساتھی یہ رفاظ بیان کرتے اکیلا سفیا سوری اپنے سارے ساتھیوں کے خلاف آسم دن کلیر سے روایت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے یہ عبد اللہ بن مسود نے نماز کو پڑھا نماز کو کیا کیا شروع کیا سفر ڈین کیا پھر رکو گیا تو اپنے ہاتھوں میں انگلوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے پٹروں کے درمیان کہ ایک مرتبہ رفا دین کی پھر دوبارہ دوبارہ نہیں کی سفیاان سوری نے یہ بنا دیا اب سفیاان سوری کے پندرہ بیس ساتھی جو سب کے ساتھ اسی روایت کو ان لفاق میں بیان کرتے ہیں اکیلا سفیا اس لفظ میں بیان کرتا ہے سفیا سوری کی بات محتبر ہو گئی ہے باقی پوری جماعت کی روایت محتبر ہوگی گئی کی متن کیا تھا بنا دیا سفیاان سوری نے اس کا کیا متن یہ متن وئی ہے یہ متن ثابت ہی نہیں اس سند کے اندر متن اور تھا سفیان سوری کا وہن اور بنا دیا بنا دی یہ متن ہے ہی نہیں جو بنا بنا عبداللہ بن مسود کی حدیث کیا ہے جو ترمندی یہ سفیان سوری کا وہم ہے اللہ اکبر تو میرے بھائی ہو یہ بالا ہما بین رقبہ تی نے بلام روت سوریو امام ابو حاطم کہتے ہیں جو لفظ سوری نے بیان کیے ہیں سوری کے ساتھیوں میں سے دنیا میں کسی ایک نے بھی یہ روایتی نہیں چنا ہے کوئی سفیان سوری کی مطابت کرنے والا دنیا میں ہے ہی نہیں جس نے یہ لفظ بیان کی جو سفیان سوری نے بیان کیے اب ثابت ہو گیا کہ یہ سفیان سوری بیچارے کا بہم ہے اور یہ متن بھی حدیث کا صحیح نہیں ہے جو موجود ہے کتابوں کے اندر اور صنت بھی اس کی ضعیف ہے مدلس ہے ان سے بیان کرتے ہیں مدلس کی روایت ضعیف ہوتی ہے اب ایسی روایتوں کو لے کر بخاری اور مسلم شریف کی متحقہ کو نہ احادیث کو خدے لان لگا دینا جن کے اندر صلاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی رقو جاتے رفوئی بیان کرتے رقو سے ربو یہ بیان کرتے اللہ کی قسم یہ پیارے پیغمبر کی خدمت کا قتل ہے یہ امام المبیا کی احادیث کی تحریف ہے یہ امام المبیا کی احادیث کو ماننا نہیں پیارے پیغمبر کی عظمت کا انکار ہے صحیح متحبل ہے اور ادھر اگر اس کو چند منٹ کے لیے بن مسود والی میں نے آپ کو بتایا سمندری متنوع مطلب اکیس محدود کے اخبار میں پیش کر سکتا ہوں مسلما کوئی شرط ان کے مسلمہ ہونے کا انکار نہیں کر سکتا جنہوں نے کہا یہ حدیث ثابت ہی نہیں اکیس محدود اخبار حوالے سے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب دنیا میں اٹھا کے دیکھ سکتے کو لے اور پھر اور چند منٹ کے لیے اس کو صحیح بھی مان لیں عبداللہ بن مسعود والی روایت کو اس میں ہے رقو جاتے ہوئے رفائی دینے کی رقو کا لفظ میں رقو کا تو ناموری نہیں کسی بنا پر امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے کہتے ہیں اگر چند منٹ کے لیے اس ہم حدیث کو صحیح مان لیں تو اس کا معنی کہتے ہیں یہ کہ بنے گا کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہی معنی اس کا سمجھا ہے اگر صحیح مان لو اس کو کیا مانا بنے گا کہ جس طرح عید کی تقویروں میں بار بار رفاع دین کرتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرتبہ کیا بار بار نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مرتبہ کیا بار بار رفائی دہن نہیں کیا یہ مانا بنے گا سبھی کا اگر صحیح مان لو چل منٹ یا مانا یہ بنے گا کہ ہر رکعت کے شروع کرتے وقت رفائی دہن چار رکعتیں پڑھنی ہیں نا یا دو رکعتیں پڑھنی ہیں تو ہر رکعت کے شروع میں رفائی دہن نہیں کیا یہ مانا بنے گا اگر اس کو صحیح بھی مان لو کیونکہ دوسری صحیح متواترا حدیث موجود ہیں رکوع جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت صحیح جن کی صحت کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا وہ روایت کو چھوڑ کر اس مبہم روایت کو لے کر یہ, یہ کہنا کہ بھول رکوع کی رفائی کر ہو گئی چلو اگر چند منٹ کے لیے ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی روایت صحیح ہے چند منٹ کے لیے ہمارے ہنسی بھائی مانتے ہیں روایت صحیح ہے مان لی تم نے ہم بھی مان لی تمہاری چند منٹ کے لیے پھر اس سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ کیا دوبارہ تو پھر وہ جو قروتے بطر سے پہلے رفائی دہن ہوتی ہے وہ کہاں سے آ گئی عبداللہ بن مسود والی روایت سے تو ختم ہو گئی جو عید کی تکبیروں میں رف ہے وہ کدھر سے بھی چلائی عبد اللہ بن مسود والی اس روایت نے تو ختم کر دیا دوست کو ختم کر دیا نہیں کر دیا ایک مرتبہ کی دوبارہ نہیں کی اب یہ دوبارہ جو کنوتے وطر سے پہلے رفائی دہان ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ کیسے ثابت ہو گئی جو امام المبیا نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں کی وہ کہاں سے ہو گئے جی؟ اور جو متواتر ہے وہ کیسے چھوٹ گئی وہ کیسے ختم ہو گئی وہ کیسے ہو گئی خود بھی عبداللہ بن مسعود والی روایت کو پیش کرنے والے خود بھی اس پر عمل اس پر عمل, اس پر عمل کا تقاضا کیا ہے کہ رفائی دہین عید کی نمازوں میں تقریروں میں بھی نہ کرے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز کے شروع میں بھی رفائی دہن نہ کرے اور وہ کنوتے سے پہلے بھی رفائی دین اس کا تقاضا ہے اب ماننا ہے اس کو تو ہر جگہ پر مانونا وہاں پر کیوں پڑا اس روایت پر عمل کرنا خود بھی نہیں مانتے اس روایت پر عمل کرتے ہیں تو میرے بھائیو یہ میں نے دو مثالیں پیش کی ہیں. تیسری میں نے کہا تیسری قسم کی حادیث ہے محرف، مغیر مبدل، گڑبڑ کی ہوئی جن کے اندر بدل ڈالا ہے پیارے پیغمبر کی حادیث پر ظلم ڈالا ہے چلاکی کی ہے چوری کی ہے ڈاکہ ڈالا ہے محمد اللہ کی حدیث پر اللہ ہم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق <سؤال> عزیز بھائی اکتیس جولائی کا جمعہ جو اگلا فطبہ جمعہ ہے آپ بھائیوں کو علم ہے کہ ہر مہینے کے آخری جمعے کو ہمارے ہاں تربیتی نشست ادھر مس مرکز میں تو تربیتی نشست منعقد ہو رہی ہے اگلے جمعے جس جمعے کا خطبہ مولانا محمد حسنین صدیقی آپ لاہور وہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور مغرب کی نماز کے بعد مولانا احسان الحق شہباز والا شاء اللہ الرحمٰن ان کا درس ہوگا قبولیت اعمال کی شرائط کے موضوع پر تو بھائی جس طرح پہلی نشستوں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں ان نشستوں میں بھی خود بھی شریک ہوں اور اپنے عزیزوں کو دوستوں کو ساتھیوں کو بھی شرکت کی دعوت ضرور دیں اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو اور نیکیوں کو قبول فرمائے دوسرا اعلان ہے پچیس چھبیس جولائی،, جولائی ہفتہ اتوار طلبا کی تربیتی نشست مریض کے میں مرکز ہو رہی ہے قافلہ آج مغرب کے فوری بعد نمرہ مرکز سے روانہ ہوگا جو طلبہ بھائی جانا چاہتے ہیں آج مغرب کی نماز مرکز میں ادا کریں دو دن کی نشستیں تربیتی, تربیتی, تربیتی, تربیتی تو طالب علموں کو جو خاص طور پر اپنے امتحانوں سے فارغ ہیں فارغ وہ ان کا تعلیم کا حرض نہیں ہوتا تو وہ ضرور بے ضرور اس تربیتی نشست میں شرکت کریں انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جن کے ماں باپ یہاں موجود ہیں وہ بچے نہیں ہیں ان کے ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو تیار کر کے وہ اس تربیتی رشت میں روانہ کریں اللہ تعالیٰ اللہ مسلّہ محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخذلمن خزل الذينا محمدل ص الله عليه ووسلم واللا تجعلنا من هنا الله مقال الكفررة الذينا يزذون عن صبي كرذ بناار سلك وفااتون أويات خالف هم مصالث بيننا كلمةه والزل زل الأقدراامهم ووشت شمللههم ورمزك جمع مذن البيياارهم وصل منياانهم واتفنيوانهم عنذ عليههم باثك الذي لا تدههم القون منظمين بحان كر الذتي ما يثفون وصلسلام على أسلين والحد الله ربّنا العالم